رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ <النَّار> ان سے پہلے لوہ کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکزیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےحدہ شبح ہاتھ سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا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 وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمُ عَذَابًا جَحِيمًا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 ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم ان فقدكم اذ تدعون الى الايمان فذكرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فعدرفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الهروج من سبي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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ينقر روح من أمره على من يشاء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 شیارما ہوں یا خود وی نون مل تو نہیں خدو نشین ہو بصیر آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلا دیا جائے گا آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے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 ثاهم وما كيد الكافرين الا في ضلال فقال فرعون ادروني اقتل موسى وليدع ربه اني اقاف ان يبدل دينكم اني اقاف ان يبدل دينكم او أن يظهر في الارض فسادا وربكم من كل متكبر يؤمن اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا یعنی فرآن اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا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 رمقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے دوسری تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا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 وقال الذين في النار لقد جئنا جهنم مدعوون ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزت کے داروگوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی <سلام> ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آياته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 تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے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 اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو قیامت تو آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے اضرا ہے تکبر ہیں انقریب جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم قالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتهم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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا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 اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے اور ما عودهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فترى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 और वहां काफिर घाटे में पड़कर रह गये